وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مخدثاتها وكل مخدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء ان سما اما ان فاخرا جبی منوراتم فلادم و تمام مخلوقات کا خالق ان کا مالک اور ان تمام مخلوقات کا رزق دینے والا رزاق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے اللہ تعالی سے جب انسان نگاہ ہٹا لیتا ہے تو مخلوقات کے عجائب اور مخلوقات کی منفاعتوں کو دیکھ کر انہی کو اپنا معبود انہی کو اپنا رب یا انہی کے آگے جھکنے والا بن جاتا ہے ایک انسان اپنے اطراف پھیلی ہوئی مخلوقات اور ان سے ملنے والے فوائد کو اگر دیکھے تو اسی کے ساتھ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان مخلوقات کے اوصاف اور ان کے منافع کو اللہ کی طرف نسبت دے اگر انسان کو کچھ ملتا ہے تو ملی ہوئی چیز میں وہ اتنا نکھو جائے کہ دینے والے کو بھول جائے عام طور سے انسان کی تاریخ اسی علمیہ کا اظہار ہے کہ پیڑ سے پھل ملا تو پیڑ ہی کے آگے جھکنے والے بن گئے گائے سے دودھ ملا اسی کے آگے جھکنے والے بن گئے ہیں آگ نے روشنی دی اور نفع دیا گرمی دی اسی کے آگے جھکنے والے بن گئے ہیں سورج سے اجالا ملا اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے والے بنے ہیں اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو مخلوقات کے فوائد اور عجائب ہیں. ان کو دیکھ کر تاریخ میں انسان انہی میں کھو کر انہی کے آگے جھکنے والا بنا ہے اسلام ہم کو ایک قدم اور اہم ترین قدم آگے بڑھانے کے لیے کہتا ہے وہ یہ کہ ان تمام چیزوں سے آگے ایک حقیقت ہے جو کہ سب سے بڑی حقیقت ہے وہ یہ کہ ان تمام کو بنانے والا ان تمام کو یہ اوصاف دینے والا ان تمام مخلوقات میں یہ فائدے رکھنے والا صرف اور صرف اللہ ہے جو نہایت رحیم ہے اور یہ اس کی رحمت کا اظہار ہے کہ اتنی ساری اچھی مخلوقات اس نے پیدا کی سورج میں گرمی روشنی سورج کی اپنی مرضی سے نہیں ہے کسی کے دینے سے ہے پانی اگر پیاس بجھاتا ہے تو پانی کو کیا معلوم ہے انسان کی پیاس اس میں رکھی ہوئی ہے اس کو بنانے والا کوئی اور ہے اگر آگ میں انسان کے لیے فائدے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے رکھے ہیں ایمان یہ ہے کہ مخلوقات کے ظاہری ڈھانچے سے بڑھ کر ان کی حکمت آدمی اس پر غور کرے اور حکمت بے جان مخلوق کی بنائی ہوئی نہیں ہوتی ہے ایک مخلوق ہے ان کو کیا معلوم ہے بے جان چیز ہے وہ پانی ہے پانی کو کیا معلوم ہے کہ انسان کو پانی کی ضرورت کتنی ہے پانی کیسا ہونا چاہیے پیاس کیسے بجتی ہے اناج کیسے اگتا ہے کیا کیا فوائد اس میں ہے پانی کو نہیں معلوم ہے پانی کو بنانے والے کو معلوم ہے اسی لیے ایک انسان کے لیے شرک کا ذریعہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف مخلوقات میں کھو جائے اس کو یاد رکھیے اور توحید کا ذریعہ یہ بنتا ہے مخلوقات میں غور کر کے خالق تک وہ پہنچے بہت بڑی بات ہے شرک کا ذریعہ کیا ہے آپ تاریخ پوری دیکھیے اس سے یہ فائدہ اس سے یہ فائدہ اس سے فائدہ دیکھا اسی کے آگے جھکنا شروع کر اتنا فائدہ جب ہے تو اسی کو اپنا دیوتا بنا لیا آپ پوری انسانیت کی تاریخ دیکھیں ہمارے اپنے ملک کا حال دیکھیں افریقہ کا حال دیکھیں آپ کئی ملکوں کا حال دیکھیں کہ جس مخلوق سے فائدہ ہے اب ظاہر بات ہے انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے بات رکھی ہے کہ جب احسان وہ پاتا ہے تو احسان کا جذبہ شکر کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے مخلوقات سے جو فوائد انسان کو ملے اس نے دیکھا اس مخلوق سے یہ فائدہ ہوا پیڑ پودے اناج سورج چاند آگ پانی مٹی پتھر جو بھی ہے اس مخلوق سے فائدہ ملا ہے یا یہ مخلوق اتنی عظمت والی ہے تو پھر اسی کے آگے وہ جھکنے والا بنا اپنا پورا شکر اس کے آگے پیش کرنے والا بنا چاہے وہ چڑاوے کی شکل میں ہو چاہے وہ عبادت کی شکل میں ہو چاہے وہ جھکنے کی شکل میں ہو لیکن وہ اس سے اگر آگے بڑھتا اور یہ دیکھتا کہ اس چیز کو ایسا بنانے والا کوئی اور ہے اور اس نے اپنی حکمت اور اپنی رحمت کی بنیاد پر ایسا اس کو بنایا ہے تو وہ اللہ کے آگے جھکنے والا بنتا ہے ایمان وہ ایک قدم ہے جو شرک سے آگے کا قدم ہے اگر وہ قدم آدمی نہیں اٹھائے گا تو شرک میں پھنس کے رہ جائے گا اللہ تعالی فرماتا ہے کتنی ایک نشانیاں آسمان اور زمین میں ہیں یہ اس پر سے گزرتے ہیں ان نشانیوں پر سے گزرتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے ہیں ان نشانیوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی نشانوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں اکثر احمد بلاہ اللہ مشرق اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان لانے کے باوجود اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں اللہ کی نشانیاں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہے ان میں اگر آدمی غور کرتا ہے اور ان تمام مخلوقات کے خالق کا احسان اپنے اوپر مانتا ہے اور ان مخلوقات کی عجیب و غریب صفات کو دیکھ کر اللہ تعالی کی حکمت اور قدرت کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو ایسا آدمی ہے جس کو کمال درجے میں اللہ کی معرفت اور توحید کا حصہ ملتا ہے کمال درجے میں اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور توحید کا اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے گا نہیں تو مخلوقات کو دیکھ کے انہیں میں کھو جائے گا انہی کے آگے جھکنے والا بن جائے گا اللہ تعالی کی ان عجائبات میں سے جو اللہ کی قدرت اس کی حکمت اور اس کی رحمت کا اظہار ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی چیز بارش ہے ہمارا موسم کون سا چل رہا ہے اب یہ بارش کا ہے اب آئی اب آئی اس طرح سے آدمی چلتا رہتا ہے بارش کا موسم تقریباً چار مہینے کا موسم ہوتا ہے اس میں کتنی باتیں ہیں جو سوچنے کی ہیں کتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ایک انسان کے سامنے آتی ہیں اگر آدمی ان میں غور کر لے تو یہ ہونے والے واقعات اس کے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے اطراف کی دنیا میں پائی جانے والی چیزیں اور ہونے والے واقعات سے اپنے لیے عبرت اور نصیحت اور ایمان کی غذا لے ہے ایمان بڑھتا ہے اس کا یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے اتنی جامع آیت ہے کہ اس میں اتنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی اگر انہی کو اگر ہم ذکر کرتے یہاں پر بیٹھیں گے تو کافی وقت جائے گا اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنی عبادت سے شروعات کی کہ اللہ کی عبادت کرو اور خاتمہ شرک پر منع سے کیا ہے شرک سے منع پر خاتمہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر اپنے احسان کو بتایا کہ انسان کی تخلیق اور انسان کے بنانے کے بعد اس کی غذا اس کی بقا کا خیال اللہ نے سامان کائنات میں کیا ہے بہت جامع ہے اگر ایک آدمی اس کو یاد کر لے تو دعوت کے لیے مستقل دو گھنٹے کی گفتگو کا موضوع ہی ہے یاسر بدھ اور ابک اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اللہدی خالاک ہوں وہ اللہ نمین وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلو کو پیدا کیا لائل لقوم تم اس کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ لائل لقم تاکہ تا تم بچ جاؤ شرک کر کے جہنم میں جانے سے بچنا کسی اعتبار سے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ یعنی شرک سے تم بچو تاکہ آخرت میں شرک کے برے انجام سے تم بچو وہ رب کیسا ہے البی جال القم الشن وہ رب جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا بچھونے کی طرح بنایا تم آرام سے پڑے رہو یہاں پہ اور وہ سما بنا اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا وہ ان نا اور آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی برسایا فراخ من بھی رسک القوم اور اس پانی کے ذریعے سے زمین سے تمہارے لیے رزق کے طور پر پھل اور کیا کچھ نہیں پیدا کیا فلا تجالیہ انداز ان وہ ان اور تم اللہ کے ساتھ اس کی برابری والے اس کے ساتھ دوسرے معبود بطور ند اس کی ٹکر کے اس کی برابری کے تم اللہ کے ساتھ کسی کو بناؤ تم اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤن تم پہلم حالانکہ تم جانتے ہو بذا ایک بہت چھوٹی آیت ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر اکیس بائیس ہے لیکن کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان دو آیتوں میں بیان کی ہے آئیے دیکھنے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا یاد و اب اے لوگوں خطاب لوگوں سے اسلام ساری انسانیت کے لیے اور اللہ نے سارے انسانوں کو کتاب کر کے کہا اے لوگ یا یونس ارب اور ربکم عبادت کرو اپنے رب کی معلوم ہوا عبادت کا حقدار وہی ہے جو رب ہے جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے جو رب نہیں ہے وہ معبود نہیں ہے تو یہاں بتلایا گیا کہ عبادت کا حقدار صرف اور صرف رب ہے جو رب نہیں بن سکتا ہے جو رب نہیں ہے وہ معبود بھی نہیں بن سکتا ہے اس سے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں آپ دیکھیے آپ بتائیے امبیا رب ہیں نہیں تو معبود بھی نہیں بن سکتے عبادت ان کی نہیں کی جا سکتی اسی طرح سے اولیا رب ہیں نہیں رب نہیں ہے تو معبود بھی نہیں بن سکتے کوئی ایک عبادت بھی نہیں کر سکتے اور رب کون ہے رب کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں تربیت دینے والا کہ جو چھوٹے سے آگے کے اونچے لیول تک پہنچا ہے آپ دیکھیے بچہ پیدا ہونے سے پہلے کیا ہوتا ہے ایک قطرے کی شکل ہوتا ہے نقصان ہوتا ہے اور پھر اس سے الاقاہ نو اور اس کے بعد کیا کچھ نہیں بنتے بنتے چھوٹا بچہ پھر بچہ اس سے بڑا جوان پھر اس کے بعد بوڑھا ایک چھوٹی سی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کتنے پروان چڑھاتا ہے پھر ہر لیول پر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہے اس کی رضا کا انتظام الگ ماں کی گود میں ہے اس کی رضا کا انتظام الگ اور اس کے بعد جب زمین پہ چلنے والا بنتا ہے اس کی رضا کا انتظام الگ جب بڑا ہو جاتا ہے اس کی رضا کا انتظام الگ ہر مرحلے میں جو چیز چاہیے اللہ برابر دیتا ہے یا ایسر الناس عبدو ربکم اے لوگوں عبادت کرو اپنے رب کی کون اللہ خالقہ کم و اللہ وہ رب جس نے تم کو بھی بنایا اور تم سے پہلو کو بھی بنایا تو جو بنا ہوا ہے جو پیدا ہوا وہ رب نہیں ہو سکتا جس کی پیدائش کی تاریخ ہے جو پیدا ہوا ہے وہ رب نہیں ہو سکتا ہے سارے نبی سارے ولی آپ دیکھیں ان کی پیدائش ہے یہ ہمیشہ سے نہیں تھے یہ ایک تاریخ کو پیدا ہوئے پن سن میں ان کی پیدائش ہے پن سدی میں ان کی پیدائش ہے تو اللہ نے بتلایا کہ اللہ وہ ہے رب وہ ہے کہ جو تمہارا بھی خالق ہے اور تم سے پہلے جتنے گزرے ہیں تمام مخلوقات کا تمام انسانوں کا خالق وہ ہے اللہ بھی خلطین تم اس کی عبادت کرو کیوں تاکہ تم بچ جاؤ جہنم سے اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم جہنم کے برے انجام سے بچو پھر اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا زمین میں پیدا کر کے چھوڑ دیا تو تھوڑے وقت کے بعد انسان کو جب نہ کھانا ملے گا نہ پینا ملے گا اس کی زندگی کی بقا کا سامان اگر نہیں ملے گا تو وہ مر جائے گا اللہ تعالی نے بنا کے زندگی دی پھر اس کے بعد غذا کا بھی انتظام کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کون ہے اللہ ری جا لکھم الاشن وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا آپ دیکھیے اگر آپ سائنس کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ زمین فل سپیڈ میں گھوم رہی ہے لیکن ہم زمین پہ کتنے سکون سے بیٹھیں گے بڑے میدان میں آدمی پکنک پہ جاتا ہے وہ تو کتنا اچھا لگ رہا ہے کھلا میدان ہے گھاس ہے اوپر آسمان ہے اور ایک دم امن کے ساتھ آدمی چادر بچھا کے کبھی گھاس ہی پر آدمی بیٹھ جاتا ہے لیٹ جاتا ہے یہ نہیں سوچتا ہے کہ معلوم نہیں کس لمحہ ہوا, ہوا میں اڑ جائے کبھی اس کو یہ ڈر ہوتا ہے کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے زمین اتنی تیز رفتار سے گھومنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے ایسی پھیلی ہوئی اور ایسی آرام دہ بنایا کہ انسان اس کے اوپر اگر لیٹ بھی جائے تو گویا کہ اس کے لیے بستر بن جاتی ہے اس کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے نیچے سے ایسی قوت اس کو کھینچنے والی رکھی اور اوپر سے ہوا کا ایسا دباؤ رکھا کہ انسان زمین پر سکون کے ساتھ جی سکتا ہے زمین کے اوپر سائنسدات کہتے ہیں کہ زمین میں انسان کو کھینچنے کی ایک طاقت ہے اس لیے آپ پتھر پھینکتے ہیں تو پتھر آپ کی طاقت کے پھینکنے کی وجہ سے اوپر تو جاتا ہے لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد کہاں آتا ہے واپس نیچے آتا ہے تو نیچے کیوں آیا پھینکا تو اوپر آپ نے اس کو اس لیے کہ زمین اس کو کھینچتی ہے زمین اس کو کھینچتی آپ کو دیں گے تو آپ واپس نیچے آتے ہیں تو یہ ایک قوت ہے جو زمین اس کو نیچے کھینچتی ہے اور زمین پر ہوا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کئی گیسز ہاؤں کا ایک پرت اس کی ہے جو زمین, زمین پر چھائی ہوئی ہے اس طرح سے پوری پرت ہے ہا کی ہے اور اس میں سب سے قریب ہم سے کون سی ہے اکسیجن ہے سانس لینے کے لیے ضروری ہے اکسیجن دور نہیں یہ نزدیک ہے ایسا کیوں کہ جو ہوا ہم کو ضروری ہے وہ ہمارے اطراف پھیلی ہوئی ہے اور اس کا ایک دباؤ ہمارے اوپر ہے کہ اگر ہم اونچائی پر کودنے کی کوشش کریں اوپر ہوا میں نہیں اڑ جائیں گے بلکہ واپس نیچے آتے ہیں یہ دباؤ ہے جو زمین پر چلنے کے لیے ضروری ہے اتنی زیادہ قوت نہیں ہے کہ آدمی کو پاؤں اٹھانا مشکل ہو جائے اتنا زیادہ ہوا کا دباؤ نہیں ہے کہ آدمی چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جائے اتنا دباؤ ہے کہ آدمی کو کبھی فیل نہیں ہوتا کتنی عجیب بات ہے کبھی سوچے اس کے اوپر کہ نیچے سے کھینچنے والا پاور اور اوپر سے دباؤ اتنا ہی ہے کہ آدمی ہا میں کہیں اڑ کے چلا نہ جائے اتنا زیادہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو چلنے میں ایک دم طاقت اور تکلیف محسوس ہو آدمی بچہ اگر چلنا سیکھ جائے بچہ آرام سے چلنے لگ جاتا ہے ایک چھوٹی ستری آرام سے زمین پر ادھر سے اڑ کے ادھر بیٹھ جاتی ہے ایک چھوٹا سا جو ہے بکری کا بچہ آرام سے چلنے لگ جاتا ہے اللہ نے زمین کو فرش بنایا اور آسمان کو اس کے لیے بنا کہ ایسا آسمان کہ جو اوپر بالکل چھایا ہوا ہے کہتے ہیں کہ آسمان ایسا ہے کہ اوپر سے جو پتھر آتے ہیں وہ پتھر ہوا میں آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں وہ تیزی سے زمین کی طرف بڑھ رہے ہیں لیکن یہ پتھر ہوا کے مسلسل جو دبیز ایک پرت ہے اس کی وجہ سے اس کو پار کرتے کرتے کرتے جب زمین تک پہنچتے ہیں تو بالکل دھول کے ذرے بن جاتے ہیں یہ آسمان ایک حفاظت والی چھت ہے انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے کبھی انسان کو ایسا ڈر نہیں ہوتا ہے کہ آسمان سے اچانک کچھ گر جائے گا کبھی ڈر نہیں ہوتا ہے ایک آدمی کام چل رہا ہے بلڈنگ کا اس کے نیچے تو ڈرتا ہے لیکن ایک آدمی کھلے آسمان کے نیچے کبھی نہیں ڈرتا ہے کہ اوپر سے کچھ گر جائے گا وہ سما ابینا گویا کہ وہ چھت ہے کہ چھت کے نیچے آ کے آدمی سیف محسوس کرتا ہے پورا آسمان اس کے لیے چھت کس نے بنایا ایسا اس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ عبید. جل ارداش ان کہ زمین کو اس نے تمہارے لیے فراش بچھونا بنایا اور وہ سما ابینا اور آسمان کو تمہارے لیے کیا بنایا چھت بنایا اس نے پھر اتنا ہی نہیں کہ بس بچھونا اور چھت یہاں پہ سوتے رہو چھت کے نیچے نہیں وہ ان سما امان اور آسمان سے اس نے تمہارے لیے پانی برسایا برسایاخرا جبھی اس پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پاک بہی بھی مینت سمرا تھی زمین سے تمہارے لیے اس نے کیا نکالا اس کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل نکالے اس کے ذریعے سے تمہارے رزق کے لیے کیا آسمان سے پانی برستا ہے اور زمین سے اس کے لیے اناج غلہ اور خصوصاً پھل اس کے لیے نکلتے ہیں اوپر سے بارش اور نیچے سے غذا کتنی عجیب چیز ہے کہ آسمان جیسی بڑی مخلوق اتنا عظیم آسمان کے جہاں دیکھے آدمی اس کی نگاہ پھیلنے تک جہاں تک نگاہ جائے آسمان ہے اور زمین جہاں تک یہ نگاہ دوڑا ہے زمین ہی زمین ہے ان دو مخلوقات کے بیچ میں اتنا حقیر انسان ہے اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے اس کے لیے غذا نکالی ہے کس کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلاں جل یہ انداز تم کا تم پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو یعنی یہ سب کوئی نہیں کر سکتا ہے یہ کون ہے جس نے انسان کو بنایا یہ کون ہے جس نے انسان کے لیے آسمان کو پابند کیا زمین کو پابند کیا یہ کون ہے جس نے بارش برسائی وہ کون ہے جس نے زمین سے بارش کے ذریعے سے رسک نکالا اس لیے کہ جتنے اولیاء آئے جتنے انبیاء آئے ان سے پہلے بھی آسمان تھا ان سے پہلے زمین تھی ان سے پہلے بارش ہوتی تھی ان سے پہلے اناج اگتا تھا ان سے پہلے زمین اگاتی تھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا اس لیے کہ ان سے پہلے سے ہوتا آ رہا ہے انہوں نے نہیں کیا اس لیے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے تو پھر وہ کون ہے جس نے ایسا کیا وہ اکیلا اللہ ہے جس نے ایسا کیا فلاج یہ انداز تم تالمول تو پھر تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ حالانکہ, حالانکہ تم جانتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ اللہ کے سوا ایسا کوئی اور نہیں کر سکتا ہے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلایا کہ بارش کا برسانے والا اور اس بارش کے ذریعے سے غذا کا اگانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں آئیے دیکھتے ہیں بارش کے بارے میں قرآن و سنت میں کیا باتیں آئی ہیں اس سے کیا اسباق ہیں کیا منافع ہیں اور اس میں کیا نشانیاں ہمارے لی چھپی ہیں قرآن کریم میں سورہ الروم آٹ نمبر اڑتالیس سے پچاس تک آپ دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے اللہ البی یورسل ریاح یہ اللہ ہی ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے پتو سیرا تو یہ ہوائیں بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانک کے لے جاتی ہیں پیاب سو تو حو پسما اِی پھر اللہ تعالی آسمان میں ان بادلوں کو جیسا چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے دیکھیے بارش کا جو موسم ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو صرف نماز روزہ اور ذکر اور قرآن یہ اسی کے بارے میں بات نہیں کرتا ہے قرآن پوری کائنات کے بارے میں بات کرتا ہے قرآن میں آسمان اور زمین چاہے سائنس کا کوئی بھی فیلڈ سائنس کی ہو کہیں نہ کہیں قرآن اس کو چھوتا ہے تو قرآن ایک بہت ہی جامع کتاب ہے جو انسان کو اپنے اطراف کی دنیا میں ہونے والے واقعات کی طرف جھانکنے کی دعوت دیتی ہے اس میں غور کرنے کی دعوت دیتی ہے اللہ فتح صحابا اللہ ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو ہانک کے لیے جاتی ہے صحاب بادل کو کہتے ہیں فیاب سوا فیشا پھر اللہ تعال ان بادلوں کو آسمان میں جیسا چاہتا ہے یا بس ہوں کے معنی ہوتے ہیں پھیلانا جیسا چاہتا ہے اللہ بادلوں کو پھیلا دیتا ہے کو یا جان اور اللہ تعالیٰ پھر بادلوں کو کس اپن ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے تو یہ قرآن میں آج سے چودہ سو سال پہلے اب کے دور میں سائنسدانوں نے جو باتیں معلوم کی ہیں چودہ سو سال پہلے قرآن میں ایک موٹے انداز میں کیونکہ وہ زمانہ سائنس کا نہیں تھا نیوٹن تو تھا نہیں وہاں پہ آئنسٹین تو تھا نہیں وہاں پہ تو دیہاتی لوگ تھے گاؤں والے لوگ تھے شہروں والے لوگ تھے ان کو بہت زیادہ سائنٹیفک لینگویج میں بات کیا جاتا تو سمجھ میں نہیں آتا اللہ نے ایک دم آسان زبان میں وہ سائنسی حقائق بیان کیے جو آج کے اس دور میں لوگوں نے معلوم کیا ہے کہ بادل ہواں کو ہاتھ ہوائیں جو ہے بادلوں کو ہاتھ کھیلے جاتی ہیں پھر وہ پھیلتے ہیں اللہ ان کو پھیلاتا ہے پھر ان میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں بادلوں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ یا جار ہو سکن خرو جو من خیرا <خِلَعَي> کی دیکھتا ہے کہ ان بادلوں کے بیچ سے بارش نیچے آتی ہے پانی کے خطرے نیچے نازل ہوتے ہیں فدا اصاد بھی ہی میں شاہ این عبادی ہی ادا <يَسْتَبْشِرُون> پھر تو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں پر اس بارش کو نازل کرتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں بارش ہوتی ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں ایک طبی خوشی ہے معلوم نہیں کہ لوگ خوش ہو جاتے بارش ہیں بارش آتے بارش آئی عجیب چیز ہے ایک تمام خوشی ہوتی ہے بارش آئی یہ اور بات ہے کسی کو بہت بھاری میٹنگ میں جانا ہو اور بہت دلہا بن کے بیٹھا ہو اور اب بارش آ گئی لیکن طبی طور پر خاص طور سے کسان آپ دیکھیں کسان یعنی کسان جب بارش دیکھتا ہے تو خوشی سے بعض اوقات رو پڑتا ہے کیونکہ اس کی مہینوں کی محنت ہوتی ہے کہ دھوپ میں چل کر وہ کھیت میں ہل چلانا بیل کے ساتھ خود چلتا ہے اور اپنی چمڑی خالی کرتا ہے اتنی دھوپ میں اور اتنی محنت کرتا ہے زمین کو ادھیڑتا ہے پوری اس میں بیج ڈالتا ہے کھاد ڈالتا ہے اور پھر سر کو جو ہے پھیٹا باندھ کے بیٹھتا ہے اوپر دیکھتے کہ بارش کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی تو جب بارش کے پہلے قطرے آتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں بعض اس کی محنت بہت جو ہے محنت اس نے کی ہوتی ہے تو بارش جب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادا ہوں سب تو وہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ کے بندے اور وہ انکان و مل قبل علیہ من قبل ہی لم ابلیسیم کے بارش کے نازل ہونے سے پہلے گویا کہ وہ مایوسی کی طرف جا رہے تھے لم بلسید. کہ بعض وقت ایسے لگنے تو آتی کہ نہیں بارش آئے گی کہ نہیں آئے گی کیا ہوگا بعض وقت مایوس ہو جاتے بنتے پھر بارش آتی ہے تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے با با بجاتا ہے کہ بارش آ چلو پوری محنت برباد ہونے سے بچی کتنی خودکشیاں آپ دیکھیں ہمارا ملک ہے جو کھیتی والا ملک مانا جاتا ہے بارش نہیں ہوتی تو آپ دیکھتے اخبارات میں کتنے کسان ہیں جن کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں خودکشی کر لیتے ہیں ایک آدمی اپنے پرسپیکٹو میں صرف سوچتا ہے کہ بارش آئے گی تو اپنی شادی کا نقصان ہو جائے گا آدمی سوچتا ہے شادی اپنے نکاح ہے بارش آنے سے کتنی پریشانی ہوگی یا اپنی پکنک خراب ہوگی لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ بارش اگر نہیں آئے گی تو کتنی زندگیاں برباد ہوگی کتنا بڑا نظام بارش کے اوپر کائم ہوتا ہے کتنی مہنگائی بڑھ جاتی پھر سمجھ میں آتا ہو رہے بارش نہیں ہے تو کیا کیا ہو है ہے ترکاروں کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب بارش آتی تو خوش ہو جاتے ہیں اور اس سے پہلے بندوں کا حال کیا تھا کہ وہ نامید ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ اس کے بعد بارش نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فنگ اللہ آسار رحمت اللہ دیکھ اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ یہ بارش کیا اللہ کی رحمت ہے کیا اللہ کی رحمت کے آثار دیکھ فمب اللہ رحمت اللہ الارض بعد فیل دیکھ اللہ کے رحمت کے آثار کہ اللہ مردہ زمین کو اس کے مر جانے کے بعد کیسے دوبارہ زندہ کرتا ہے زمین مر چکی تھی ایک دم سوکھی ہو چکی تھی دھول بن چکی تھی لیکن اللہ نے بارش جیسے ہی نازل ہوئی کیسے اس کے اندر زندگی کے اثرات ظاہر ہونے لگے کھیتی اس میں سے نکل آئی ان دیکھو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرے گا وہ اعلی کل شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار میں سے ایک اثر ہے کہ اگر آسمان سے آپ سوچے پانی اگر نہیں برسے گا تو کئی علاقے جو سمندر سے دور ہیں جہاں پر پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے وہاں پر کھیتیاں وہاں پر پودے وہاں پر انسانی زندگی کا کیا حال ہے کتنی مصیبت انسانوں کے لیے ہوگی کہ کتنے کتنے علاقے گاؤں تو گاؤں شہروں کا کیا حال ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے پھر اس کے بعد لوگ گڑ لگتے ہیں وارننگ ہونے لگتی ہے پانی کا کتنا انتظام کتنی مصیبتیں انسانوں کے لیے پیدا ہونے لگتی ہیں تو اللہ تعالی بارش نازل کرتا ہے اللہ تعالی پر بندوں کا کوئی حق نہیں ہے کوئی احسان نہیں ہے یہ اللہ تعالی اپنی طرف سے اپنی رحمت سے بندوں کے لیے بارش نازل کرتا ہے کی اللہ کی رحمت ہے بارش میں بندوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے آئیے دیکھتے ہیں افرائی چملا اللہ تشربول کیا تم نے وہ پانی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو آدمی تھوڑا گلاس میں دیکھے اچھا پانی اس کو کبھی دیکھا ہے غور سے آدمی وہ ٹائم کدھر ہے بہت بزی آتی ہے افرائی چمل اللہ تشراب کیا تم نے بھلا اس پانی کو بھی دیکھا ہے جو تم پیتے ہو منل مزنی ام نہ بادلوں سے اس کو تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں یعنی پانی آیا کہاں سے بادلوں سے اللہ نے اس کو برسایا ہے تو تم بادلوں سے اس کو برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں لو نشا جالنا ہوں اجاجن فلو اگر ہم چاہتے تو اس پانی کو کھارا کر دیتے ہیں تم کیوں شکر اللہ کا نہیں کرتے ہیں؟ جو سائنس نہیں جانتا اس کے لیے اتنا عجیب نہیں لگے وہ تو ٹھیک ہے اللہ چاہتا تو اس کو میٹھے پانی کے بجائے کھارا کر دیتا لیکن جو واٹر سائیکل جانتا ہے اس کو معلوم ہے کہ پانی کئی جگہوں سے کئی علاقوں سے اٹھتا ہے ندی نالے ہیں کیسا پانی اٹھتا اس اس پانی میں سے وہ پانی گندا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ اس میں کئی کسافتیں ملی ہوئی ہوتی ہیں اس میں کچرا ملا ہوا ہوتا ہے ندی ہے نالے ہیں سمندر ہے سمندر کے پانی میں نمک ملا ہوا ہے تالابوں کے پانی میں کائی ملی ہوئی ہے اور کیا کچھ نہیں ملا ہوا ہے کئی ندیاں ہیں اس کے اندر لوگوں کے کپڑے دھوئے اور کیا کچھ نہیں اس کے اندر ہے مٹی ہے اور کیا کچھ نہیں گندگی اس کے اندر ہے کئی بڑی بڑی کمپنیوں کا جو پھین معام ہے وہ سارا گندگی کا پانی पानी جا کے سمندروں میں ملتا ہے یہ सा پانی میں مکس ہے لیکن پھر کیا ہوتا ہے سورج کی گرمی سے وہ پانی زمین پر کا جہاں کا بھی پانی ہے اس دھوپ سے وہ پانی اوپر جاتا ہے لیکن اگر آدمی اس پر غور کرے تو کتنی بڑی یعنی نعمت اس کو دکھائی دے گی کہ وہ کچرا نیچے رہ جاتا ہے وہ گندگیاں وہ ڈینسٹیز اور وہ ساری خرافات اور گندگی نیچے رہ جاتی ہے وہ سارا نمک نیچے رہ جاتا ہے اور اوپر اگر جاتا ہے تو صرف صاف شفاف ایک دم پیور پانی اوپر جاتا ہے ایک دم قطروں کی شکل میں ایسے قطرے کہ جو کسی کو دکھائی بھی نہیں دیتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جا رہا ٹھہرو یہاں پہ یہاں سے قطرے جا رہے ہیں سو یا گلاس جا رہے ہیں بوٹل جا رہے ہیں اوپر ٹریفک جام ہو گیا ہے کیوں پانی اوپر جا رہا ہے نہیں کسی کو چھیڑتے نہیں وہ کسی کو دکھائی اللہ کا گاؤں ایسا رہتا ہے اللہ اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ کسی کو دکھائی نہیں دیتے زمین کی سطح پر جہاں جہاں پانی پھیلا ہوا ہے سورج کی گرمی سے وہ پانی بہار بند کے اوپر جاتا ہے کسی کو دکھائی نہیں دیتا ہے وہ پانی بھار بند کے اوپر جاتا ہے تو بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے پھر اللہ ان بادلوں کو ہائیں بھیج کے بادلوں کو وہ ہائیں ہانکتی ہیں کس نے بتایا کو مانسون ہے لوگ کہتے ہیں ایسے ہی کیوں ہے برابر ہوا اس کو علاقوں میں ہانک کے لی جاتی ہیں اور پھر وہ بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں پھر ایٹموسفیئر ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر آپ غور کریں بارش ہونے والی ہوتی ہے اور تھوڑی دیر میں تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے شروع شروع میں کیا تھا گرم لوگ ایک دم ہائے ہائے کرنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے گلیوں کوچوں میں ایک جو ہے ہوا تیزی سے چلنے لگتی ہے ذرا بیٹھ کے تھوڑا ٹائم نکالیں اور دور کریں اس کے اوپر تیزی سے دھول اڑانے والی کاغذات ادھر ادھر اڑ رہے ہیں سب ایک دم ہوا تیز چلنے لگتی ہے وہ میسنجر ہوتی آنے والا بارش وہ ایک دم بھاگ دوڑ والی جو ہے ایک پیغام والی ہوا ہوتی ہے پھر اس کے بعد تڑتر تڑتر تڑتر شروع ہو جاتا ہے پتھروں کے اوپر گھروں کے اوپر پیڑوں کے اوپر اور سب طرف اچانک بارش آتی ہے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ٹھنڈا ایک دم ماحول ہو جاتا ہے جناب ٹھنڈا ہو جائے گرم کے بعد ایسا رکھتا ہے بارش آنے والی ایک دم اندھیرا جیسا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے وہ جو بارش ہوتی ہے آسمان سے آنے والی اس بارش کے اندر سمندر کے پانی کا نمک نہیں ہوتا ہے راستوں سے جو پانی سڑکوں پر جو بہا ہوا پانی ہے وہ جو اوپر گیا ہے جاتا کی طرح ہو آپ پہ پانی ڈال دو بھاگ पांच मिनट आप बैठो देखो पानी गायब हो गए सुबह सड़क वो पानी गया जेब में गया आपकी नहीं कॉरपोरेशन में गया, गया? नहीं कहां गया हो ऊपर चला गया हो भाप बन ऊपर वो स्टॉक जमा हो रहा है लेकिन कचरा पूरा नीचे है कचरा पूरा नीचे है आप पानी में रंग मिला के जमीन पर डालो रंग नीचे रह जाएगा पानी गायब ऐसा क्यों वरना सारे रंग वाले पानी भी ऊपर जाते तो रंग वाले नीला बारिश हरा बारिश काला पीला बारिश سب کچرے والا بارش اللہ کتنا آپ دیکھیں اللہ کی قدرت کیا ہے کہ صرف پانی اوپر گیا اور صرف پانی نیچے آیا صاف شفاف پانی اگر ایسا نہیں ہوتا سارے کیمیکل سمندر کے پانی کے کیمیکل کے ساتھ پانی اوپر جاتا ساری فصلوں کے اوپر کیمیکل برستا اور ساری فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں. انسانوں کے اوپر کیمیکل کے ساتھ پانی برستا انسانوں کی زندگی بیماریوں سے مر جاتے لوگ کیسا ہوتا ہے کیا یہ نشانی نہیں اللہ کی قدرت کی؟ کیا شکر کرنے کی چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھتے ہو پانی کو جو پیتے ہو تم کتنا اچھا لگتا ہے پیاز بجتی ہے اس سے افراحت کیا تم اس پانی کو دیکھتے ہو جو تم پیتے ہومز لو بادل سے اس کو تم برساتے ہو کہ ہم برساتے کسی میں طاقت ہے के ऊपर जाके कोई तो भी जो है टैप खोल के है नहीं बादल है कुछ नहीं कर सकता है बादल नीचे आ कुछ नहीं कुछ नहीं होने वाला गवर्नमेंट नीचे आओ वार्निंग दी जाती है कुछ नहीं किसी का नहीं सुनता हो कोई दे सकता है वार्निंग उसको तीन बोलने तक आओ नहीं तो देखो नहीं कुछ नहीं होने वाला पुलिस भेजेंगे कुछ नहीं इसका कुछ सुनने वाला नहीं कोई कुछ नहीं कर सकता اللہ کے رحم و کرم پر انسان ہوتا ہے پھر اللہ بارش اس میں سے نہ دل یہ اللہ کی قدرت ہے سامنے بارش ہے کچھ نہیں کر سکتے لوگ ہوتے بادل آئے آئے آئے بادل گئے نہیں ہوتا بارش اللہ چاہے تو ہوتا ہے بارش کی سمبھاونا نہیں ہوتا بارش لوگ بولتے ہیں ہے نا ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے نا بتاتے بارش آئے گی آ سکتی ہے نہیں آ سکتی ہے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا ہے وہ خالی بادل دیکھ کے بولتے ہیں آرے بادل لیکن کر کچھ نہیں سکتے اللہ بارش برساتا ہے اس کو بادلوں سے تم برساتے ہو کہ ہم برساتے لو نشا اجانا ہوں اگر ہم چاہتے تو اس کو پورا کا پورا کھارا پانی کر دیتے پلاؤ لا تو پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے اگر اللہ چاہتا تو پوری گندگی کے ساتھ وہ پانی برساتا لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا ہے بندہ کبھی شکر کرتا ہے اللہ کا نہیں کرتا ہے پلا ادا کا شکر تم کیوں شکر نہیں بلکہ بعض ہوتا تو شکایت کرتا بڑھتا ہے کیا اللہ بارش بڑھتا ہے اتنا پورا میرا کام آج چوپٹ ہو گیا ہے شکایت کرتا ہے اور نہیں ہوا تو نہیں آیا بارش تو کیا اللہ بارش نہیں بڑھتا دونوں طرف سے ایسا بھی رونا ویسا بھی رونا اس کی قسمت میں جو رونا ہے بارش آیا تو بھی روتا نہیں آیا تو بھی روتا آپ نے ہمیشہ اپنی دیا میں سوچتا ہے آج میرے کو بارش چاہیے کہ نہیں چاہیے تو آدمی اپنے حساب سے سو سوچتا ہے پوری زمین کے حساب سے آدمی نہیں سوچتا ہے کہ پوری زمین کا ماحول کتنا اس سے جڑا ہوا ہے اور کتنی بارش اللہ برابر بارش نازل کرتا ہے بعض اوقات زیادہ نازل کرتا ہے تاکہ بندوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کبھی ایسا ہمیشہ کرتا تو تم کیا کرتے بمبئی میں کچھ سالوں پہلے کیا حال ہو گیا تھا آپ جانتے ہیں کتنے لیول بڑھ گئے کتنی جانوں کا نقصان ہوا کتنی دکانیں خراب ہو گئی کتنی بستیاں اجڑ گئی اگر اللہ ایسا ہر سال کرے تو کیا کرے گا انسان تو اللہ تعالیٰ برابر مقدار میں بارش نازل کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا لاہ اجالنا ہو جا جا تشکو تو آدمی کے لیے غور و فکر کی غذا ہے اس کے اندر کہ ایک آدمی سوچے کہ اللہ جب بارش برساتا ہے پاک پانی نازل ہے تو یہ اللہ کی حکمت اور کی قدرت ہے تو اللہ تعالی کا شکر بندے کو کرنا چاہیے ورنہ انسان کے پاس اگر پانی نہیں ہوتا آپ بتائیے کیا کرتا ہے انسان مر جاتا پیاس سے پانی نہیں ہوتا اور اس کے پاس سب کچھ ہوتا پانی نہیں ہوتا تو آپ کسی کو بھی پوچھئے اگر زندگی کی ساری نعمت اس کو دے دی جائے اور پانی چھین لیا جائے زمین پر ساری نعمتیں اللہ دے دے بنگلے کار یہ وہ سب اگر پانی نہیں دوں گا تو آدمی کی زندگی برباد ہو جائے گی ایسا لگتا پانی پانی, پانی؟, پانی پانی کیا ہے پانی پانی ہے پانی کیسا ہے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے محرومی انسان کے اندر, کے اندر قدر پیدا کرتی ہے اور کثرت سے پا لینا انسان کے اندر ناشکری اور نا پیدا کرتی ہے جو بہت ملتا ہے اس کی قدر نہیں رہتی پانی بہت ہے نا پانی کیا ہے کارپوریشن دھاڑ دھاڑ آتا ہے ندیاں تو اتنا زیادہ دے دیا اللہ نے کہ اس کی پھر بندہ کیا کرتا ہے قدر نہیں کرتا ہے کبھی بیٹھ کے ہوا کے اوپر اللہ کا احسان مانتا ہے اللہ تو نے ہوا دیا کتنی اچھی ہوا ہے آکسیجن نہیں ہوتی ہوا نہیں ہوتی تو سانس نہیں لے پاتے ہم لوگ تو جو بہت زیادہ مل جاتا ہے آدمی کے دل سے اس کے لیے شکر نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا ملے یا زیادہ ملے آدمی اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے اس لیے کہ اللہ کی ہر نعمت قیمتی ہے یہ سورہ الواقعہ کی آیت نمبر اڑسٹھ سے 70 تک تھی آگے آئیے اللہ تعالیٰ النحل آیت نمبر 10-11 میں فرماتا ہے اللہ ما کو یہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا من ہوں شراب و من ہوں شج اور اس پانی سے اس میں سے تم پیتے ہو اور اس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو یعنی اس پانی ذریع اس کے ذریعے سے تمہاری اپنی غذا ہے اور اس سے پیڑ پودے گھاس اس سے پیدا ہوتی ہے تو تم بھی اس سے کھاتے پیتے ہو اور تمہارے جانور بھی اس سے چرتے ہیں یوم لکم سلاکم بھی زرا ویسونا و نخیلا و لناب و منکل آواز اللہ اس پانی کے ذریعے سے اگاتا ہے کیا کیا اگاتا ہے کھیتی اور اسی طرح سے زیتون کا پھل اور اسی طرح سے کھجور کے باغ اور اسی طرح سے انگور اور ہر قسم کے پھل وہ من کو لمج ایک بارش ہے ایک پانی ہے ایک زمین ہے ایک مٹی ہے اللہ تعالی اس ایک بارش اور ایک مٹی سے عجیب عجیب قسم کے پھل نکالتا ہے کتنا عجیب ہے یعنی آپ دیکھیے اناج اس کا ذائقہ الگ پودے ترکاریاں ان کا ذائقہ الگ پھل الگ, الگ الگ قسم کے پھل ان کے ذائقے الگ ہر پھل میں قسمیں ویریئنٹ ان کا ذائقہ الگ وہ ذائقہ آیا کہاں سے وہ اللہ تعالی نے اس پہ ذائقہ ڈاکا کہ ایک بارش ہے جب وہ زمین پر پڑتی ہے بیج کے ساتھ وہ بارش اور وہ مٹی ملتی ہے مٹی کا ذائقہ الگ بیج کا ذائقہ الگ اور اس پانی کا ذائقہ الگ لیکن یہ پانی اور وہ مٹی مل کے اس بیج کو ایک پیڑ میں اور پیڑ کو پھل میں تبدیل کر دیتے ہیں اس پیڑ پر پھل لگتے ہیں اور وہ پھل کتنے لذت والے ہوتے ہیں لذیذ پھل اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ لذت آئی کہاں سے مٹی اور پانی میں یہ ٹیسٹ آیا کہاں سے آپ پانی رکھیں سامنے और थोड़ी देर में पानी मीठा हो जाए आप एकदम पीछे हट जाओगे क्या हो रहा है थोड़े दिन पहले हो रहा था ना बंबई में करामत बाबा की करामत बहुत जल्दी दिखाई देती अल्लाह की निशानी दिखाई नहीं देती बाबा के यहां से उदी लाए और उदी खाए मीठी लग रही एकदम पूरे टूट पड़ेंगे उसके ऊपर पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे قبر کو دھو کے اگر وہ پانی گھر پہ لائے تھوڑے دن بوٹل میں رکھے پانی پی ایک دم شہر کیسا میٹھا لگ رہا لوگ کودنے لگیں گے ایک دم اس کو لیکن آپ دیکھیں بارش برستی ہے اور مٹی کھا کے دیکھو آپ کبھی کیسا ٹیسٹ ہے اس کا کیچڑ کا ٹیسٹ کیا ہے اور اس پانی کا ٹیسٹ کیا ہے لیکن اس سے اللہ تعالی جو پھل پیدا کرتا ہے اس پھل کا ٹیسٹ دیکھو آپ ایک اندھے آدمی کو آپ پھل کھلا بولو کون سا پھل ہے بولے گا کہ نہیں بولے گا بلکہ یہ آم ہے یہ سیب ہے یہ یہ انگوڑ ہے یہ تربوز ہے یہ خربوز ہے یہ پلا کیٹیگری کا یہ ہاپوزہ میں یہ پائری ہے برابر بولے گا آدمی برابر ٹیسٹ آدمی ذائقہ اس کا وہ ذائقہ آئے کیسے آپ بتائیے ذائقہ بدلتا کیسا ہے یعنی ایک ذائقہ دوسرے سے الگ اس کو آپ ڈیفائن کیسا کریں کیا بولیں گے اس کو دو کا کیا ہے پہچانتی ہے اس کو کیسا اللہ نے ٹیسٹ ڈالا اس کے اندر کہ یہ عجیب و غریب چیز نہیں ہے اور بارش ہونے سے بارش ہونے سے حاجی علی کا پانی اگر کچھ میٹھا ہو جا رہا ہے وہ بھی کچھ کیمیکل ریاشن کی وجہ سے تو وہ جو ہے لوگوں کی لیے تاجب کی چیز بن گیا اور یہ زمین مٹی میٹھی ہو رہی مٹی میٹھی بن رہی ہے اور الگ الگ طرح کی مٹی اور الگ الگ میٹھی تو کتنی عجیب بات ہے کبھی اس پہ غور کیا ہے? نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو غور کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے ایک پانی ہے بس ساری فصلیں الگ پانی سب کے لیے ایک ایسا نہیں اس کے لیے منرل واٹر لگتا اس کے لیے کنویں کا لگتا ہے اس کے لیے پھلا لگتا سر پانی ڈالو پانی اور پانی اس کے, او اس کے اندر کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ سما اما اللہ کو من شراب ہوں وہ من شاعہ اس میں تمہارے لیے کیا ہے پانی ہے پینے کے لیے تمہاری پیاز بھی بجھاتا ہے اور زمین کی پیاز بھی بجھاتا ہے اور اس میں تمہارے جانوروں کے لیے چرنے کے لیے رضا بھی موجود ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا کا یوم بھی تم بھی وہ زیتون کہ اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے کھیتی اور اسی طرح سے زیتون اور کھجور کھجور کا ٹیسٹ دیکھیے زیتون کا ٹیسٹ دیکھیے انگور کا ٹیسٹ دیکھیے اور کتنے سارے پھل ہیں سربوز تربوز اور پوری لائنیں اس کی ہر ملک کے پھل الگ اس پھل کی تاثیر الگ اور جو پھل جس موسم میں آتا ہے اس کے مناسب ہوتا ہے سردیوں کے پھل سردی کے اعتبار سے ہوتے وہ ٹھنڈے نہیں ہوتے ہیں اس میں حرارت ہوتی ہے گرمی کے پھل الگ سردی کے پھل الگ بارش کے پھل الگ جو پھل ہوتا ہے اس موسم کی مناسبت سے ہوتا ہے برابر اللہ تعالی اس کے اعتبار سے جو ہے فلاں فصل کی پیداوار کلاں مہینوں میں صحیح ہوتی ہے اللہ برابر معلوم ہے اور انفید آف کرو اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں ہر ایک کے لیے نہیں ہے کس کے لیے نشانی ہے جو غور فکر کرتے ہیں غور فکر کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے سب چھوڑ کے تھوڑا سوچنا پڑتا ہے لیکن آدمی کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے اسی لیے ایمان کے اسی نچلے مرتبے میں وہ پڑا رہتا ہے اگر وہ غور کرے تو دل اس کا جو ہے اچھلنے لگے گا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے وہ لبا لب ہو جائے گا شکر سے بھر جائے گا آئیے آگے بڑھتے ہیں بارش میں نشانی ہے قیامت کے دن واپس زندہ ہو رہی جی. بارش کو دیکھ کے آدمی سوچے قیامت کے دن کے بارے میں اللہ نے یہ ہم کو کہا ہے کہ ایسا تم کو کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر نو میں فرماتا ہے اللہ البی ارسلہ ریاح یہ اللہ ہی ہے جو تمہارے تمہاری طرف ہوا کو بھیجتا ہے ارسلا ریاح ہوا کو بھیجتا ہے فتو سیرابن وہ بادلوں کو بہا کے لے جاتی ہیں ہانک کے لے جاتی ہیں فصوق <مَيِّس> تو اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ان ہواؤں کو بھیجتے ہیں ایک مردہ علاح کی طرف ایک مردہ زمین ہے ابھی وہاں کچھ اگا نہیں ہے تو وہ مردہ کی طرح ہے جس میں سے کچھ اگا نہیں ہے ہم اس کو ہاک کے لے جاتے ہیں ان بادلوں کو ایک مردہ زمین کی طرف پھر دیکھو ہم نے اس کو زندہ کر دیا فینا ہم زندہ کر دیتے ہیں اس کو اس کی موت کے بعد کگا اسی طرح سے واپس زندہ ہو لوٹنا ہوگا یعنی جیسے زمین سوکھی پڑی ہے کیا بھی وہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہاں پہ لیکن جیسے ایک بارش ہوتی ہے وہی زمین جو مردہ پڑی ہے اس زمین میں سے ہریالی نکل آتی ہے ایک مردہ زمین زندگی کے آثار اس میں دکھائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قبر النشور ایسی زمین سے تم کو نکل کے پھیلنا ہے تعمت کے دن کہ زمین پر دکھائی دے گا کہ ساری قبریں کبریں کوئی بھی نہیں ہے سب مرے ہوئے ہیں اور آدمی دیکھتا قبروں کو اس میں سے کیا نکلنے والا باہر لیکن ایک بارش ہوگی آسمان سے اللہ کی طرف سے قیامت کے دن ایک بارش ہوگی اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کرایہ لکھن شور جیسے بیج زمین میں پڑا ہوا تھا مرا پڑا ہے وہ قبر ہے اس کی بیج کی قبر کیا ہے کھیتی کرا کسان نے ڈالا اس کے اندر سارا بیج ڈال دیا ہے وہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور جیسے ہی بارش ہوئی اللہ کی قدرت سے اس بیج میں حیات آئی بیج پڑ گیا اس میں سکیا نکل گئی ہری بھری اس بیج میں جو چھپا تھا پودا وہ پودا باہر آیا تو اس کی ہڈیوں میں جو انسان چھپا ہوا تھا جیسے اللہ کا حکم آئے گا وہ انسان باہر نکل آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا گزا لی ایسی واپس زندہ ہو کے لوٹنا ہے دوسری جگہ اللہ نے, سورے آیت نے فرمایا. اللہ ہے جو ہوں کو بھیجتا ہے خوشخبری کے ساتھ اپنی رحمت سے پہلے بے ندی رحمتی ابھی رحمت آنے والی اللہ کی بارش اس سے پہلے ہواں کو اللہ بھیجتا ہے خوشخبری دے کر حتا ادا اقل صحابن سکال مئی جب وہ ان بہاری بھرکم بادلوں کو لے کر ہوائیں آگے بڑھتی ہیں جاتی ہیں تو اس کو وہ ہوائیں لے جاتی سکنا ہولی بردی مئی ہم اس کو ایک مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں تو انزلنا بھی رجنا پھر اس میں سے ہم بارش نازل کرتے ہیں اور ہر قسم کے پھل زمین سے نکال دیتے ہیں کدا لکھا نخری جلم تھا لال رقم تدک کر ہم ایسے ہی مردہ کو زندہ کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت مانو تاکہ تم اس میں غور کرو ہمارے لیے مشکل نہیں ایک بارش کافی ہے مردہ زمین سے زندگی کو باہر نکالنے کے لیے ایک حکم اللہ کا کافی ہے ایک مری ہوئی یعنی قبر کے اندر مرا ہوا آدمی پڑا ہوا ہے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بارش کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے اور حدیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب کہاں کتنی بارش ہوگی ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ عقیدہ رکھنا لازم ہے یہ غیب کی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مساطی الغیب خمس لا الا علم غیب کی چابیاں غیب کی چابیاں پانچ چیزیں ہیں کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کی. اللہ کے سوائے ان کو کوئی نہیں جانتا ہے لما تغید الرحام الا کوئی نہیں جانتا ہے کہ عورتوں کے ماں کے رحم میں پیٹ میں کیا چھپا ہوا ہے رحم کیا اٹھائے پھرتے ہیں ماں کے پیٹ میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ آئیے ڈاکٹر صاحب جو دیکھتے ہیں وہ مشین سے دیکھتے ہیں تو مشین سے دیکھنا کوئی کمال ہے بعض لوگ تھوڑے سے چکر میں آتے ہیں کہ کوئی نہیں جانتا ڈاکٹر جانتا نا آپ یہ بڑے بڑے دکان سونے کے ہوتے ہیں اس میں کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک باس پیچھے سے بیٹھ کے دیکھتے رہتا ہے وہ دیکھنا کوئی دیکھنا ہے آپ اپنے گڈو کو باہر کھڑا کریں اور باہر سے کون آتا مجھ کو بولتے جا تو کیا آپ کو معلوم پڑا تو کوئی کمال ہے اس میں کسی اور کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہے وہ دوسرا انسان ہو یا کوئی مشین ہو یہ معلوم کرنا کمال نہیں تو کوئی بھی کر سکتا ہے آپ گھر کے باہر ڈنڈی کو آئنا لگا کے دیکھے کون آ رہا تو کوئی کمال نہیں اس تو اسی مشین سے دیکھنا کوئی کمال نہیں ہے خود سے کوئی جان سکتا ہے کیا خود سے کوئی نہیں جان سکتا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے وسائل اور اسباب کو اختیار کر کے جاننا اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں یہ تو ذریعہ اس نے اختیار کیا اس کے لیے اس کا کمال کہاں ہے اس کا ذریعہ ہے اس کے پاس مفاتیح الغیبی خمس لا عالم ہا اللہ پانچ چیزیں غیب کی چابیاں اللہ کے اسوان کو کوئی نہیں جانتا ہے کوئی نہیں جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے ولاما غدین إِلَّ اللہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کل کیا ہے ماں فی غدین کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے ولا عالم پر احد ا إِلَّ اللہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ بارش کب ہونے والی ہے اللہ کے سوا اللہ کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ بارش کب ہونے والی ہے وَلَا <اللَّه> کوئی نہیں جانتا ہے کہ آدمی کون سی زمین میں جا کے مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے بعض لوگ زندگی میں قبرے گود کے رکھتے اپنے باب وہ کہاں مرنے والا اس کو کیا معلوم ہے تو کون سی زمین میں آدمی مرے گا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے ولہ عالم عماد چاہتا کو مساحت ہو اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے کہ قیامت کا قائم ہوگی قیامت کب کائم ہوگی تو یہ پانچ چیزیں اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے یہ پانچ چیزیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اس سے معلوم ہوا کہ بارش کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہونے والی ہے نہیں بابا نے بتا دیے جمعہ کو بارش آنے والی ہے یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی جانتا ہے بارش کب ہونے والی ہے کوئی نہیں جانتا ہے. بارش کے رکنے کے اسباب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے خم سم بحمس پانچ باتیں پانچ باتوں کے بدلے ہوتی ہیں یعنی پانچ سزائیں ہیں جو پانچ گناہوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے آتی ہیں قالو یا رسول اللہ ہی وہ میں خم سم نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کیا چیزیں ہیں پانچ چیزیں جو پانچ چیزوں کے بدلے میں ہوتی ہیں نتیجے میں ہوتی ہیں پالمانقبا قومن اللہ اللہ جو بھی قوم اپنے کیے ہوئے عہد کو عہد کو وعدے کو توڑتی ہے تو اس قوم پر دشمن, دشمن کا غلبہ ہو جاتا ہے اس پر دشمن مسلط ہو جاتا ہے جو قوم دوسری قوم سے اس نے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جب وہ قوم وعدے کو توڑ دیتی ہے عہد کرتی ہے دھوکے بازی کرتی ہے اس میں کہ نہیں ہم نہیں لڑیں گے اور اندر سے جا کے کچھ گڑبڑ کرتی ہے تو جو بھی قوم عہد کو توڑتی ہے وعدے کو توڑتی ہے پیکٹ کو توڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کر دیتا ہے وما حق ہم غیر انزل اللہ اللہ فشا ویم الفقر اور جو بھی قوم اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے علم کی بجائے کسی اور چیز کی بنیاد پر فیصلے کرتی ہے تو ان میں فقیر فقیری غالب ہو جاتی ہے کنگال ہو جاتی ہے قوم جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شریعت کی بجائے کسی اور چیز کو بنیاد بنا لے اپنے فیصلوں کے لیے آج ہے مسلمانوں کا حال آپ دیکھیے قرآن سنت چھوڑ کے کوئی پیر صاحب کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی کسی اور مولوی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی کورٹ کے پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی بابا کے ساتھ بھاگ رہا کوئی اپنے دل سے فیصلے کر رہا کوئی چودھری صاحب کے پاس جا رہا ہے تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کی بجائے اس شریعت کی بجائے کسی اور کو اپنے لیے فیصلے کی بنیاد اگر بنا لیتی ہے قوم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں فقیری ان میں محتاجی آ جاتی ہے محتاج ہو جاتی ہے محتاج قوم ہو جاتی ہے ولافا حشت اللہ فشا فیم الف اور جب بے حیائی کسی قوم میں عام ہو جاتی ہے یعنی زنا بے حیائی فاہشہ قرآن کریم میں زنا کو کہا گیا ہے جس قوم میں زنا عام ہو جاتا ہے اس قوم میں موت عام ہو جاتی ہے آج آپ دیکھیے کہ عورت کی وجہ سے ایک تو آپسی جھگڑے اور مر یا پھر دونوں کے لو میرج کی وجہ سے خودکشیاں یا پھر باپ کو ہارٹ اٹیک ہے کہ نہیں ہے یہ ساری چیزیں اور پھر اور زیادہ آگے اگر جائیں بے حیائی میں تو پھر ایڈس کی بیماری کتنی بیماریاں ہیں جو آزادانہ جنسی روش اختیار کرنے خواہشات کو پورا کرنے کی وجہ سے آج کتنی بیماریاں عام ہو گئی آج دیکھیے ایڈس کی بیماری ہے آج اس کی وجہ سے دنیا بھر میں کتنی مصیبت ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پرانی ہے چودہ سال پرانی کہ جس قوم میں زنا ہو جاتا ہے اس قوم میں موت عام ہو جاتی ہے ان میں موت آم ہو جاتی ہے ولا قف کپ المکیال امن انبات ہوا اقی اور جس قوم میں مکیال یعنی ناپ تول میں جو قوم کمی کرتی ہے ڈنڈی مارتی ہے اس قوم میں کیا ہوتا ہے اللہ من انبات ہوا اقید اس قوم میں زمین اگانا کم کر دیتی ہے زمین نہیں اگاتی ہے اور ان پر قحط سالی آتی ہے سوکھا آ جاتا ہے ان کے اوپر جب کیا کرتے ہیں ڈنڈی مارتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں دوسروں کا حق نہیں دیتے ہیں وال من زکات آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی اور جب زکات کو روکتے ہیں زکات کا نظام بگڑ جاتا ہے زکات جن پر فرض ہے وہ اس کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے صحیح ڈھنگ سے زکوت نہیں دیتے ہیں زکات دیتے ہی نہیں ہیں جب زکات کو روک لیتے ہیں تو پھر کیا سزا ملتی ہے خوبی سین القطر بارش رک جاتی ہے بارش رکنے کے اسباب کیا ہیں زکوات کا روک لینا ہے یا پھر زکوات کو اپنے دل سے کدھر بھی غلط استعمال کرنا ہے تو زکوت کا نظام بگڑنا بارش کو روکتا ہے اس کو امام اتبرانی نے القبیر میں روایت کیا اور شیخل البانی نے اس کو حسن کہا بارش کے نہ ہونے کو یہاں پر جو ہے سزا سے تابع کیا گیا کہ مسلمانوں میں جب زکوت کا نظام بگڑتا ہے تو بارش رک جاتی ہے اللہ سے بارش اگر مانگنا ہے تو اس کے لیے ایک بہت بہترین ذریعہ بتایا گیا کہ ایمان والے بندے یا سارے بندے اللہ تعالی سے اپنے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کے لیے استغفار کریں توبہ کریں اللہ کی طرف رجوع کریں اسی لیے آپ دیکھیں کہ نو علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو نو علیہ السلام کی دعوت کا ایک حصہ بارش کے بارے میں بھی تھا اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا نو علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فقل تستا غفیر ان نوقان غفارہ اے میرے رب میں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو مغفرت مانگو ان نو خان وہ بڑا مغفرت کرنے والا ہے یورسل سما آلے کمبرا وہ تمہارے اوپر بارش نازل کرے گا مدرارا تمہارے سہولت کے اوقات میں مناسب مقدار میں تمہارے مفید انداز میں مدرارا برابر ٹائم ٹو ٹائم بارش ایسی نہیں کہ تمہارا نقصان برابر اچھی بارش نازل کرے گا کوئی امدید کمبھی و بنی اور تم کو طاقت دے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تمہارے مال میں تمہاری اولاد میں برکت ہوگی وہ اجالحکم جَنَّاتٍ تین وہ اجالم اور اللہ تمہارے لیے باغ دے گا تم کو باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں عطا کرے گا اس نوح میں اللہ نے بیان کیا ہے سورہ نوح نُحیت نمبر دس سے بارہ تک تو اس سے معلوم ہوا کہ بارش کے لیے بارش کے لیے اللہ سے استغفار کرنا ایک ذریعہ ہے اللہ سے بندے اگر توبہ کریں اس استغفار کریں تو بارش نازل ہوتی ہے بعض اوقات بارش کا نازل ہونا بھی عذاب کے طور پر ہوتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا آپ نے فرمایا لئی ستی سن تبھی اللہ تم پرو سوکھا کہ نہیں ہے کہ تم پر بارش ہی نہ ہو بارش نہیں ہو تو کیا ہوتا ہے قہ سالی آتی ہے سوکھا آتا ہے لیکن آپ نے کیا فرمایا سوکھا صرف یہ نہیں ہے کہ بارش نہیں آئے ولا کم ترو تم ترو ولا تم بتل اردو بلکہ سوکھا یہ بھی ہے کہ بارش اتنی زیادہ ہو اتنی زیادہ ہو کہ زمین سے کچھ اگ ہی نہ پائے کھیت سر جائیں پورے تو کیا کریں گے بتائیے ایک تو ہوتا ہے کہ بارش نہیں آئی تو فصل خراب ہو جاتی ہے دوسری اتنی زیادہ بھی اللہ بارش برسا سکتا ہے کہ تمہاری ساری فصلیں سر جائیں تو یہ دونوں بھی چیزیں جو ہیں انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہو سکتی ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے تو ایک آدمی کو دونوں چیزوں سے ڈرتے رہنا چاہیے ایک تو ایک بارش نہ ہو یہ بھی مصیبت ہے دوسرے بارش اتنی زیادہ ہو جائے کہ پتہ تباہ ہو جائیں یہ بھی مصیبت ہے بارش سے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں ان ہاؤں کے سلسلے میں کیا کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہم کو رہبری دی ہے عائشہ رضی اللہ عام فرماتی ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا صفا ری و قال جب ہوا تیز ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوں دعا یہ دعا کرتے اللہ سے اے اللہ کا خیراہ وہ خیرما فی ہا وہ خیرما اور سیلک اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس ہوا کی خیر کو اور اس ہوا میں جو خیر ہے اس کو اور جس خیر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے وہ خیر میں تجھ سے مانتا ہوں خیرہ وہ ما فی و خیر ما ارسلت بھی اور وہ اعودبی کا من شرری ہا وہ شرریما فی ہا وہ شرریما ارسل بھی اور اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں تیری پناہ مانتا ہوں اس شر سے جو اس ہوا کا شر ہے اور اس ہوا میں جو شر ہے اور جس شر کے ساتھ یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس تمام شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں کبھی ہوا اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ گھر, گھر کے گی جاتی ہے کھمبے لائٹ کے گر جاتے ہیں گاڑیاں اوڑ کے چلی جاتی ہیں ایسی بھی ہوا ہو سکتی تب معلوم ہوتا ہوا کا بھی پاور ہے ہوا کا بہت ڈینجر پاور ہے ہوا جب تیز چلتی ہے کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں امریکہ وغیرہ میں کیا ہوا تھا ہوا نہیں سارا معاملہ ہوا خراب کر دی تھی سب کی ہوا بہت ڈینجر ہوائیں جو ہیں تیزی سے جب چلتی ہیں تو اس میں نقصانات ہوتے ہیں اللہ سے اس جو ہے اللہ کی پناہ ماننا چاہیے تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علمی دعا کرتے تھے اللہ عمنیہ صاحب کا خیرا و خیر معافیہ و خیر ماں ما اور سیلت بھی کا منشرحا و شرمافیہ و شرما اور سیلت بھی یہ مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ اور اس نے فرمایا اللہ تصب برحا تم ہوا کو برا نہ کہو جس آدمی کہتے ہیں کہ نا کیا بری ہوا چل رہی ہوا کو برا مت کا اس لیے کہ ہوا اللہ کی طرف سے روح پیغام والی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی بھی ہوتی ہے تاطی جو رحمت کبھی <وَلْعَدَاب> یہ ہوا رحمت سے آتی ہے رحمت کے طور پر آتی ہے کبھی یہ عذاب کے طور پر آتی ہے اللہ کے حکم کتاب ہوا ہوتی ہے کبھی وہی ہوا رحمت والی ہوتی ہے کبھی وہی ہوا عذاب والی ہوتی ہے کبھی وہی بارش رحمت والی ہوتی ہے کبھی وہی بارش عذاب والی ہوتی ہے اللہ تعالی جس چیز کو چاہے رحمت بنا سکتا ہے جس چیز کو چاہے عذاب بنا سکتا ہے رحمت اور عذاب اللہ کے حکم میں ہوتا ہے کسی چیز میں نہیں ہوتا ہے اللہ جو چاہے کرے سمندر کبھی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچنے کا سبب ہوتا ہے کبھی طوفان آ جائے تو زمین ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلنے کا ذریعہ ہے کبھی زلزلہ آ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے گرمی آپ دیکھیے گرمی بعد مرتے ہیں لوگ گرمی میں اتنی گرمی ہو جاتی ہے سردی اس سے مرتے ہیں لوگ گرمی آتی تو ہوتے بارش ہو تو کتنا اچھا ہوگا بارش آتی بڑھ جاتی ہوتے سردی آئیں گے تو کتنا اچھا سردی لوگ اور ٹھیکر کے مرتے ہوتے اگلا موسم آئے گا کتنا اچھا ہوگا. ایک موسم سے دوسرا موسم اللہ چاہے اس کو جیسا بنائے تو آپ نے فرمایا تھا رحمتی والد اللہ خیریت و شرری تم کو چاہیے کہ تم کیا کرو اس ہوا کی جو خیر ہے وہ اللہ سے مانگو اور اس ہوا کا جو شر ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگو کہ اللہ اس ہوا میں جو شر ہے اسے ہم کو بچا اور اس کی خیر ہم کو عطا کر اس کو امام احمد اور ابن ماجہ نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے بارش کے بارے میں یہ بھی بات ہے کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس فرماتے ہیں سمتان امات اور ابدان دو چیزیں ہیں جو رد نہیں ہوتی ہیں دو دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں اب دعا وہ این دن دا وہ ایک اذان کے وقت دعا اور دوسرے بارش کے وقت کی دعا یہ ضرور قبول ہوتی ہے اذان کے بعد جو آدمی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اسی طرح سے مکر ٹاہکل مکر بارش شروع ہو چکی ہے اس وقت میں بندہ جو دعا کرے دعا قبول ہوتی ہے تو بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اس کو امام حاکم نے روایت کیا اور المطر فال اللہم نافعا چھوٹی دعا ہے اللہم نافعا تین لفظ ہیں آدمی یاد کر لے پورا چار مہینے تک سواب کمائے گا یہ سیزن ہے اس کے بعد نہیں ہوگا سیزن ہے اب گرمی میں ٹھہر کے آپ بولے اللہ میں صحیح بننا تو یہ ثابت نہیں ہے گرمی میں بولنا اور شاور کے نیچے کھڑے ہو کے آپ بول نہیں سکتے نہ کسی ٹاور کے نیچے کھڑے ہو کے بول سکتے تو بارش کا موسم ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اس موقع پر ہوتی ہیں اس کے علاوہ نہیں موقع ملتا اس کا اب چاہیں کہ جنوری فروری میں حج کریں تو نہیں ہو سکتا ہے اس کا ٹائم ہوتا ہے تین لفظ ہیں اللہ عمد صحیح بننا پھر بارش دیکھی باہر بارش ہو رہی دعا کی آپ نے اور دعا کے کی الفاظ کیا ہیں اللہ عمدہ والی بارش برسا کیونکہ بارش اگر کم ہو تو بھی نقصان ہوگا اور اگر زیادہ ہو تو بھی نقصان ہوگا الہ ہو اتنی بارش برسا جو ہماری نفے والی ہو ایسی بارش برسا ایسڈ بھی برسا سکتا ہے اللہ تعالی اللہ چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اے اللہ نفے والی بارش نازل کرے تو یہ دعا چھوٹے سے الفاظ ہے سید بن نہ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے اسی طرح سے جب بجلیاں کڑکتی ہیں تو اس وقت میں بھی کیا کرنا چاہیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقبلت اکبل ال یہود الا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو قالو اب القاسم اکبر کہا کہ ہم کو بتائیے کہ یہ رات کیا ہے جو گڑ گڑاہٹ ہوتی ہے تو یہ کیا ہے کالا مل کمل ملا ایک صحاب یہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کو بادلوں پر اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے میں ہوں مخاری کم نار اس کے پاس آگ کی مخاری ہیں یعنی کچھ لاٹیاں یا کپڑے کی طرح چیز جیسے ایک دوسرے کو ہاکنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح سے اس کے پاس لاٹھی ہے جو ہاںنے کے لیے بادلوں کو استعمال کرتا ہے ہم کو دکھائی نہیں دیتا ہے ہم کو کیا دکھائی دیتا ہے کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا ہے یسو کو بھی ہستا بادلوں کو وہ ان کے ذریعے سے جہاں چاہے ہاں کے لے جاتا ہے فکار بولے کہ ایسا تو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے تو آپ کو نیوٹرون الیکٹرون پروٹون دکھائی دیتے ہیں مانتے نا آپ اس کو بھی مان دیکھا کس کو دیکھتا ہے نیوٹرون لیکن بول رہے بول رہے بول رہے لوگ ماننے ہم اور ایک نبی بولے تو نہیں ماننے کا نبی بولے تو زیادہ ماننے کا یسوق شاء بےحصحاب جہاں اللہ چاہتا ہے اس کو ہاک کے فرشتہ لے جاتا ہے کالو کما ہاتھ لوی نسنا یہ جو آواز ہم سنتے ہیں یہ کیا آواز ہے گڑ گڑاہٹ کی کالو کالا زج رو بحاب ادا زج وہ ڈانٹتا ہے بادلوں کو اور ڈانٹ کے جیسے بگڑیوں کو ہانکنے والا ہاک کے لے جاتا ہے تو فرشتہ جو ہے وہ ڈانٹ کے اس کو لے کے جاتا ہے ہانک کے بادلوں کو لے جاتا ہے ہتھا ینت یا علاحی تو امیر کہ جہاں یہاں تک کے جہاں اس کو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں تک وہ بادل کو لے کے جاتا ہے تو ہانکتے ہانکتے وہ فرشتہ لے کے جاتا ہے تو یہ آواز وہ ہوتی ہے تو ہم کو وہ ماننا ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا یہودیوں نے کیا کہا اس پر سدقتا آپ نے سچ کہا جو بات یہودی مان رہے ہم نہیں مانیں تو پھر اب بتائیے ہمارا کیا حال ہوگا اس زمانے کی یہودی میں ہاں آپ نے صحیح کہا اس کو امام ترمیدی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے جب آدمی بجلی کی چمک اور گڑ گڑاہٹ کی آواز سنیں تو اس وقت میں کیا کہیں عبداللہ نباس رضی اللہ تمام فرماتے ہیں ان کے بارے میں روایت ہے نا ادا سمیا کال سبحان لب بہتا لہو کہ جب بجلی کی کڑک سنتے بادلوں کی گرجنے کی آواز سنتے تو کہتے سبحان لی سب بہت پاک ہے وہ ذات جس کی پاکی تو بیان کرتی ہے یعنی اے یعنی جو کڑک بادلوں کی ہے بجلی کی کڑک ہے یہ جس کی تصویر بیان کر رہی ہے وہ پاک ذات ہے یعنی یہ اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے بجلیاں جو گرجتے ہیں اور کڑک اس میں پیدا ہوتی ہے تو سبحان ان الدی سب پاک ہے ذات جس کی تاریخ جس کی پاکی تو بیان کرتا ہے اس کو امام البخاری نے العدب المفرد میں روایت کیا ہے اسی طرح سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے ان کانا نا ادا سمے اور راہ جب بجلی کی کڑک سنتے تو بات چیت چھوڑ دیتے باچی چھوڑ دیتے وقالت سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته کہ پاک ہے وہ ذات جس کی تسبیح رعد بیان کرتی ہے حمد کے ساتھ یہ بجلی کی جو گرج ہے اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ والملائکۃ من خیفته اور فرشتے بھی اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کے ڈر وجہ سے ثم يقول ان هذا لوعيد شديد لاهل اور اس کے بعد کہتے تھے کہ زمین والوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے یہ, یہ یاد دہانی لوگوں کے لیے کہ اللہ کتنی قدرت والا کتنی قوت والا ہے اور یہ بجلیاں بھی اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں بارش کے بارے میں کہنا کہ فلا ستارے کے اثر سے یا پلا نے نکتر کی وجہ سے اس طرح سے بارش ہوئی یہ شرک ہے اللہ کے برسانے سے بارش ہوتی ہے یہ اور بات ہے کہ آدمی کہتا ہے بادل آیا اور بارش ہے بارش کا موسم یہ غلط نہیں ہے اس لیے کہ قاعدہ اللہ کا ہے لیکن کلا ستارے کے اثر سے پلا ستارے نقشتر میں تھے اس لیے بارش ہوئی صحیح نہیں ہے جوہنی کہتے ہیں صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ خدی بیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں نماز پڑھائی صبح کی اعلیٰ اسما انکان اتمین یعنی ایک ایسے دن میں جس میں بارش ہو چکی تھی رات ہی میں فلم جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ کال آپ نے کہا کیا تم کو معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا؟ کیا تمہیں معلوم ہے تمہارے رب نے کیا کہا کال صحابہ نے کا اللہ اس کا رسول ہی جانتے ہیں بہتر جانتے ہیں کال اصل عبادی و کافر آج میرے بندوں میں سے بات میں صبح کی کچھ نے مومن کے طور پر کچھ نے کافر کے طور پر آج صبح میری بندوں میں سے کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے کیسے فَأَمَّا من قالم ترنا فضل اللہ و رحمتی فضا علی کام بھی و کافر تو جن لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی تو انہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا اور انہوں نے ستاروں کا انکار کیا ستاروں کا انکار کیا لوگ بولتے ہیں نا ستارے گردش میں دکان نہیں چل رہی تو یہ شرک ہے ستارے دکان چلائیں گے آپ کی دوسرا کچھ کام نہیں ان کو وہ ان کا بھی نو ادا و کدا فضا لکھا کا فرم اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں ستارے کے اثر سے بارش ہوئی تو اس نے ستارے پر ایمان لایا اور اپنے رب پر اپنے رب سے اس نے کفر کیا اللہ سے اس نے کفر کیا تو ایک آدمی بارش کے سلسلے میں کہے کہ اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے ستاروں کے اثر سے بارش نہیں ہوتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ستاروں کے اثر سے زمین پر تقدیریں بدلتی ہیں ہاتھ دکھاؤ تمہارے ستارے کے بارے میں ہم بولتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ شرک ہے اور ایمان یہ ہے کہ آدمی کہے اللہ کے فضل اس کی رحمت سے اللہ کے حکم سے بارش ہوئی اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائیں اور قرآن سنت پر عمل کرنے کی توفیق ادا ہوا ہے بہن بھی اللہ بہن کا